وأزواده وذرياته أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين أما بعد فقال تعالى يسألونك عن ذي القرنين قل سأكل عليكم منه ذكرا إنا مكنا في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني فقه قولي آمين يا رب العالمين ثالث دوه ما ركزشتا درس جمعہ کا موضوع تھا کہ موٹے موٹے پوائنٹ جو ہے وہ میں ایک جگہ بیان کر دوں تاکہ تسلسل رہے ہمارے گفتگو کے اندر ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی جلد اور مسکنت اور خواری کے مختلف اخوال جو ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر حصے میں نے کوئی نہ کوئی طاقت کچل رہی ہے مار رہی ہے مہاجرین کیمپوں میں اس وقت دنیا جتنی بھی تعداد ہے اس میں 90% مسلمان مسلمان کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں بچے عورتیں روتی ہوئی دکھائی جاتی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس حوالے سے کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایک پمپلٹ شاید کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فون نمبر وہ نماز کی جو فرض رکھتے ہیں ان کو بیان کرتے دو فجر کی ہو گئی چار زہر کی ہو گئی چار اثر کی تو دو چار چار اور پھر تین مغرب کے اور چار ایشا کے اور سلیش تین جو ہے وہ بتر ہو گئے کہتے ہیں جی اللہ کا فون نمبر نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حرم تین چار سٹوری بنا دی اور انہوں جگہ نہیں ملتی وہاں حاجی بڑھتے جا رہے ہیں کوٹا مقرر کرنا پڑا ہے ہمارا ایک وفاق جو ہے جس سے ہماری بنوری بن ٹاؤن اور جامعہ فاروقی اور دارالعلوم جو ہے وہ منسلک ہیں وہاں سے ہر سال پچاس ہزار بچہ حفظ کر کے باہر نکلتا ہے. یعنی اس پہلو سے تو ہمارے اندر کوئی کمی نہیں کتاب سب سے زیادہ ہماری پڑھی جاتی ہے اس گئے گزرے دور میں بھی ہماری عبادت گائیں زیادہ پل نظر آتی ہیں رونق نظر آتی ہے ان کے اندر دیگر مذاہب کے بنسپت پھر کمی کہاں پر ہے ہم نمبر ملاتے ہیں ملتا کیوں نہیں تو اس حوالے سے ذکر یہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی ایک سنت ہے جس میں کچھ کام ہم کو کرنا ہوتا ہے کچھ اس کو کرنا ہوتا ہے تم اپنے حصے کا کام کرو اللہ اپنے حصے کا کام کرے گا اور اس میں علم الما کا حصول جدید ٹیکنالوجی جدید علم اسی جذبے کے ساتھ حاصل کیا جائے جس جذبے کے ساتھ قرآن حفظ کیا جاتا ہے اور حدیث کا علم لیا جاتا ہے اور جدید تعلیم گائیں اسی جذبے کے ساتھ بنائے جائیں جس جذبے کے ساتھ مدارس اور مساجد بنائی جاتی ہے تب جا کے آپ وہ علم والا خانہ پور کریں گے دیکھیے ہر چیز پروردگار نے جوڑوں میں پیدا کی علم بھی جوڑا ہے اس میں ایک پہلو غالب ہوتا ہے ایک مغلوب ہوتا ہے ایک طاقتوار ہوتا ہے ایک کمزور ہوتا ہے لیکن کام چلتا جو ہے وہ دونوں کے ہونے سے مرد عورت ایک طاقتور ایک کمزور ہے اسی طرح بجلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گرم تار ہوتی ہے جو لائن ہوتی ہے ایک نیگیٹو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے لیکن نیگیٹو نہ ہو تو آپ کتنی بھی طاقتوار تار دے دیں بلب جلتا نہیں اسی طرح دنیا اور آخرت دنیا کمزور ہے آخرت طاقتور اسی طرح العلم و علمان علم الادیان و علم ابدان یا علم الابدان و علم الدیان علم بھی کے جوڑا ہے پورا یہ تو عرض یہ کیا گیا تھا کہ ہم اگر جدید ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں ان علوم میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی سنی جائیں گی سنی جاتی ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارا ریسیور ہی خراب ہو ہمارا مائک کام نہیں کر رہا ادھر سے رابطہ کیا جا رہا ہو ادھر سے ہیلو ہیلو کی جا رہی ہو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف آواز آ رہی ہوتی ہے ادھر تو ہماری آواز جا رہی ہو لیکن ہمیں سنائی نہ دے رہی اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ قوموں کو قوموں کے ذریعے ہٹاتا ہے فرشتے نہیں بیچتا ہٹانے کے لیے لڑنا مسلمانوں نے ہوتا ہے فرشتے شکینت عطا کرتے ہیں بشارتیں دیتے ہیں لیکن تلوار بھرل مومن کے ہاتھ میں ہوتی کرنا کام مومن کو ہوتا تو جو فیزیکل تقاضے ہیں اگر ہم وہ پورے نہ کریں گے تو کام نہیں بنے گا آپ دیکھیے اگر کوئی آدمی فیزیکل تقاضے کیے بغیر پورے کیے بغیر شادی کیے بغیر مسلے پہ بیٹھ کے ساری ساری رات روتا رہے اللہ مجھے اولاد دے دے تو آسمان سے فرشتہ لے کے نہیں ہے اس کے سامنے ڈالے گا نہیں. اس کے عملی تقاضے آپ کو پورے کرنے اور اگر وہ عملی تقاضے ناجائز بھی پورے کر دیے جائیں تو بچہ نہیں ہو جاتا ناجائز یہ کیا ہے اسی طریقے سے انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے زمین پر لیکن کیا تو ہوا ہے نا بچہ ہو تو جاتا ہے ناجائز صحیح فیزیکل تقاضا پورا ہوا بچہ ہو گیا ناجائز زمین پر قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے ناجائز ہے آپ جائز کریں وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں آپ رب کی مرضی چلائیں لیکن مرضی چلانے سے پہلے زمین چاہیے کہ نیچے جب تک مدینہ نہیں ملا تھا مرضی چلی تھی تو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے فزیکل سائنسز کی نالج جدید ترین ٹیکنالوجی وہ تو من کو و دن وہ وہ پہلو اگر آپ اپنے یہاں یہ سہولت فراہم نہیں کریں گے تو یہ نالج کیونکہ ہمارے باپ کی سرشت میں رکھا گیا ہے آدم علم الحدا جب بلت میں نہیں رکھا گیا کم ہدن جستجو یہ کیا ہے یہ کیوں ہے تو وہ فطری تقاضا وہ بنیادی ضرورت جدید علوم کی بچہ حاصل کرنے کے لیے کہاں جائے گا پھر چیکسلوا کیا جائے گا رشیا جائے گا میڈیکل پڑھنے کے لیے قمرس جائے گا پھر برطانیہ جائے گا جب وہاں جائے گا بچہ آپ کا ہوگا فنگر پرنٹس اس کے وہی ہوں گے لیکن اندر روح بدلی ہو جائے گی روح کی جگہ بدلو آ جائے گی آپ اپنے یہاں ارینج کریں گے اس کا دین بھی محفوظ رہے گا علم ال بھی آ جائے گا علم الخدا بھی اس کے پاس آئے گا اقبال اس چیز کا گلا کرتا ہے کہ تم یہ تو بڑی لمبی زبانیں کر کے کہتے ہو کہ جی یہ گورے ہو گئے ہیں جی یہ ہمارا بچہ جو ہے اب انگریز بن کے آ جی اس کو انگریز بننے بھیجا کس نے ہے تم نے نہیں بھیجا وہ کہتا ہے میرے طائر کفس کو وہ جو اسٹوڈنٹ یورپ میں جاتا ہے اس کو وہ قید ہی کہتا ہے یورپ کے پنجرے میں وہ قید ہو گئے نا وہاں کے رنگ میں رنگ گیا میرے طائر کفس کو نہیں باغ باغ سے رنجش باغ میں پرندہ جاتا ہے تو اس نے تو پھائی لگانی ہی لگانی ہے نا اس کا تو کام ہے اپنے باغ کی حفاظت کرنا وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلم ٹیکنالوجی لے کے نہ جائیں جو حاصل کر بھی لے اس کو ہائر فیسلٹیز پہ وہ اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں آپ کے یہاں واپس نہیں آنے دیتے اور ان کا نظام ہمارے بچے چلا رہے ہیں بہترین ڈاکٹر بہترین سرجن بہترین اسپیشلسٹ آپ کو ہر جگہ مسلمان ملے گا میرے تائرے تفصیل کو نہیں بار بار سے رنجش ملے گھر میں آگو دانا تو یہ دام تک نہ پہنچے تم گھر میں اس کے دانے پانی کا بندوبست کر دیتے یہ کیوں جا کے فائف میں بنتا تم گھر میں اس کو وہ تعلیم دے دیتے تعلیم تو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تم وہ ہوٹل بنا سکتے ہو جہاں ایک رات کا پندرہ ہزار ڈالر کرایا ہے تم وہ کالج نہیں بنا سکتے تم کروڑوں ڈالوں کے پرائم منسٹر ہاؤس بنا سکتے ہو کانفرنس رومز بنا سکتے ہو اپنے یا یونیورسٹیز اور کالجز نہیں بنا سکتے تو یہ فزیکل تقاضے ہیں اور یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اب دیکھیے اسباب کے بارے میں عربی میں ایک جملہ ہے ال و یاد اللہ مبسوتا اسباب اللہ کا پھیلایا ہوا ہاتھ ہے اس کو رد مت کرو اس کو استعمال کرو یہ کوئی بری بات نہیں ہے جس طرح جبرائیل رب کی مخلوق ہے اور وہ آتا اور تم بڑے خوش ہوتے ہو کہ جبرائیل بدر میں آئے اسی طرح اسباب بھی رب کی مخلوق ہیں ان سے بھی مدد لو حضور نے فرمایا اے عقل فتوکل پہلے اونٹ کے پاؤں بان اسباب کو اختیار کر پھر اللہ فتوکل کر وہ زمانہ جسے ہم بڑے حسن زن سے اپنا زمانہ کہتے ہیں اس زمانے میں ان لوگوں نے اسباب کو بھی اختیار کیا اندر ایمان تھا ہاتھ میں تلوار تھی ہاتھ میں اسباب کیا کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لوگ اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ تو وہ تلوار کیا ہے تلوار اسباب کا سیمبل ہے ٹیکنالوجی کا سیمبل ہے جدید ٹیکنالوجی ایک آنکھ میں لو دنیا قبضے میں کرو قرآن کو نافذ کرو تو انہوں نے اسباب کو استعمال کیا ایسے ہی نہیں تین بڑے اعظم انہوں نے قبضے میں کیے بہترین جنگی بیڑے مسلمانوں کے تھے بہترین اسٹریٹجی مسلمان اختیار کرتے تھے بہترین جرنل مسلمانوں کے بہترین گھڑسوار مسلمان تھے اس وقت کے جو روزہ ہتھیار تھے مسلمانوں کے پاس تھے یورپ ہمارے ہاں آ کے پڑھا کرتا تھا اندلس اور بغداد کی یونیورسٹیوں سے لے کے گئے الجبرا وہ اور کیمیا جسے کیمسٹری کہتے ہیں یہ کہ عربی کا لفظ ہے الجبرا بھی عربی کا لفظ ہے اس وقت جو مسلمانوں نے زمین کا قطر مسلمان سنسدان تھے انہوں نے جو زمین کا قطر اس وقت مقرر کیا ایک میٹر کا صرف فرق ہے آج آج کی جو پیمائش ہے صرف ایک میٹر کا فرق ہے اس وقت جو نقشہ بنایا گیا تھا امریکہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ نقشہ کسی نے زمین پر بیٹھ کے بنایا وہ کہتا نہیں کہ یہ تو سپیس سے بنایا گیا امریکہ دکھایا گیا اس نقشے کے اندر وہ کہتے ہیں نی جی یہ سپیس ایک بنایا گیا کہ یہ جی بعد میں بنا اور ایسے ہی مسلمان کہتے ہیں کہ بہت پرانا ہے تو جدید ٹیکنالوجی علم ہاتھ انجینئرنگ مسلمان چوٹی پر ایسے ہی نہیں مل گیا انہیں یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اب ہم اپنے آپ کو جب ان سے جوڑتے ہیں کہ ونس اپان اے ٹائم ہم دنیا کے تین بر پر حکومت کرتے تھے لیکن ہم کہاں کرتے تھے ہم سے تو چار صوبے نہیں چلتے ہر دو سال کے بعد لا لگ جاتا ہے ہم ہم حکومت کرتے تھے وہ کہتے ہیں پری پارٹیشن ایک مظاہرہ ہو رہا تھا لاہور لوگ جلوس نکال رہے تھے ہم لے کے رہیں گے آزادی حق ہاں ہمارا آزادی ایک بھنگن گورنر ہاؤس جو تھا لاہور میں اس کے باہر جھاڑو دے رہی تھی آپ کو پتا یہ عیسائی ہوتے ہیں لوگ ہمارے یہاں تو ایک بچہ تین چار سال کا پانچ سال کا اس کے پاس اس کا کڑا تمز لگی ہوئی ہے سلوار نہیں ہے اس کی بیچارے کی اما جھاڑو دے رہی ہے جلوس پار سے نکلا ہم کیا چاہتے ہیں آزادی تو لب انہیں کیا چاہیے ماں نے جھاڑو نیچے رکھ دیا کھڑی ہو گئی بڑی عداس اس نے گورنر ہاؤس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی پوتر یہ ہم سے آزادی چاہتے یہ ہم سے آزادی چاہتے ہیں اس نے کیوں کہا ہم سے اس نے رشتہ جوڑا ملکا برطانیہ کے ساتھ دین کا میں بھی عیسائی ہوں ملکا برطانیہ بھی عیسائی ہے لہذا یہ ہم سے آزادی چاہتے ہیں ہمارا حال اس بندن والا ہے دین کی نسبت رشتہ جوڑ کے کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی بات کریکٹر دیکھو تو بنگیوں والا اس کردار کے ساتھ اس نالج کے ساتھ اتنے سارے علم کے ساتھ اتنے تعلیمی ریشوں کے ساتھ دنیا قابو میں نہیں ہوتی اپنا آپ قابو میں نہیں رہتا تو اسباب اسباب کا استعمال جدید علم کا حاصل کرنا بھی دینی فریضہ ہے اور جتنا ہمارے کسی مفتی صاحب کو راتوں کو جا کے دین کی خدمت کرنے کا ثواب ہے اتنا ہی عبد القدیر خان کو بھی راتوں کو محنت کرنے کا ثواب ہے وہ بھی علماء میں گنا جاتا ہے آپ دیکھیں عربی میں عالم کا ہے استعمال ہوتا ہے عربی میں کہہ رہی علماء برطانون برطانوی سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنٹسٹ کو عربی میں عالم کہتے ہیں وہ علما کا عالم ہے یہ علم الخدا کا عالم ہے علم الب ادیان کا عالم ہے تو دونوں عالم اور دونوں علوم ہمارے باپ کو دیے گئے سورہ الکف کے بارے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ دجال, دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے یہ صورت جب کوئی صاحب کسی کو کوئی دوا لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور کہتے ہیں کہ آپ کے مرض کی یہ دوا جو ہے آپ کے مرض کے لیے بڑی مؤثر ہے بڑی افیکٹو ہے اب وہ آدمی گھر آ کے وہ دروازے پہ فوٹو کاپیاں کر کے ہر دروازے پہ اس ڈاکٹر کی جو لکھی ہوئی دوا ہے اس کی کاپیاں لگا دے اصل اپنے سرانے لٹکا دے تو اسے آرام آ جائے گا ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا یہ بڑی ایفیکٹیو ہے میں افیکٹوتا تم یہ دوا خریدو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں جب دجال آئے گا تو دروازے پہ یہ صورت لگا دینا تو باہر سے ہی بھاگ جائے گا اس صورت میں ہر قسم کے دجل کا علاج موجود اگر کرو تو تم بڑی ملٹی پرپس سورا ہے گائن انسانی زندگی میں کسی قسم کا بھی دجل ہو اس کا پردہ چاپ کر دیتے اس سورا میں ایک بات کہی گئی زلکر کا کیسا بڑا مشہور ہے ہمارے ہم. فرمائے آپ سے پوچھتے ہیں کہ زل کرن صاحب کون تھے آپ ان سے کہیے کہ میں اس کا ذکر بیان کرتا ہوں انکن نہ لہو ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا کوئی علاقہ اس کے قبضے میں دیا وہ آئی نہ ہو من کل شعیل سب اور ہم نے ہر چیز کے اسباب تک اس کی اکسس پوسیبل بنا دی کل شعین ہر چیز کے وسائل اسباب آپ سبب ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے کا جو روٹ ہوتا ہے جو روڈ ہوتی ہے اس کو سبب کیا آپ زمین سے چھت پہ جاتے ہیں سیڑھی سبب ہے وہ آپ کو اوپر لے کے گئی آپ نے پانی اٹھا کے پیا آپ کا ہاتھ وہ سبب ہے وہ پیالہ جس میں پانی ڈالا وہ سبب ہے وہ آتا ہی نہ ہو منکل ہم نے اسے ہر چیز کے اسباب عطا کر دیے اس نے ان اسباب سے کام لیا آج ہمیں اللہ نے نہیں دیے کیسی ٹیڑی میڑی ہم عمارتیں بناتے ہیں کیسے کیسے بہترین ہمارے کارنے ہمیں اللہ تعالی نے دریا دیے سمندر دیے تمام مسلمان ممالک ایک لڑی میں پرو دیے سمندر ہے مسلمانوں کا فر تو جزیرے ہیں تیل دیا شمسی توانائی دی جس چیز کی بعد میں ضرورت آنی ہمیں پہلے دے دی وا صحیح نہ ہواب فاس باباب ذلقرنین نے اس باب کو استعمال کیا اور فتح کرتا ہوا دنیا کے دوسرے سرے پر چلا گیا اور ہم نے اس باب کو استعمال نہیں کیا کیا تو غلط جگہوں پہ کیا ہم نے عقل کو استعمال کیا گندی سیاست میں کیا لوگوں کو خریدنے بیچنے میں کیا جوڑ توڑ میں کیا فات بابا اس نے اسباب کو استعمال کیا اللہ نے جملہ کیوں کہا یہ آیا کیوں نازل آ یہ اسباب کیوں پیدا کیے وما خلاق نہ یہ ہم نے پرپز لیس نہیں بنائے پرپز فل بنائے خلق السماوات تو بالحق کسی مقصد سے بنائے آپ اس مقصد کو استعمال کیوں نہیں کرتے اور مقصد کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے یہ اللہ کی حکمت ہے اب اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ قوموں کو قوموں کے ذریعے ہٹاتا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَا فَسَدَتِ الْأَرْضِ تو اللہ بعض لوگوں کو باز کے ذریعے ہٹاتا ہے اور بعض دفعہ مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے کافروں کو چڑھا کر لاتا ہے اپنی بنی ہوئی مسجدیں کافروں کے ہاتھوں سے گرواتا ہے نہیں یسو او تم تاکہ تمہارے منہ کالے ہو یہی ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اس وقت کے مسلمان بخت نصر کافر کو چڑھا کر لایا ہے اللہ اور بیت المقدس کی ایند سے اینٹ بج گئی ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ پر نہیں رکھی رہی تو وہ برباد کر کے رکھ اللہ کی سنت یہ ہے کہ قوم کو قوم کے ذریعے ہٹاتا ہے اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ تو تقدیر کے ہاتھوں میں شمشیر ہے اے مومن اللہ قوموں کے فیصلے تیرے ہاتھ سے کرواتا ہے آج تو نے اپنے ہاتھ روکے تو گویا تقدیر کے ہاتھ بند گئے کا تیل ہوں اللہ بے کم ان سے کتال کرو اللہ نے تمہارے ذریعے سے سزا دے گا اب ہم کہتے ہیں اللہ تو سزا دے تجھا بنتا اور ربو کا ہم ان ہاتھوں سے الٹے ہاتھ کر کے دعائیں دے سکتے سیدھے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ سکتے قوموں کا عروج و زوال جو ہوتا ہے وہ دنوں کی بات نہیں ہوتی وہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہوتا ہے سدیاں لگتی ہیں اللہ نے جب فیصلہ کیا بنی اسرائیل کو عروج دینا تو موسا کو پیدا کیا کہاں موسا پلے کہاں موسا گئے بکریاں چرائیں دس سال وہاں رہے پھر پلٹ کر آئے پھر تیس سال وہ وہاں اس میں تبلیغ کرتے رہے ساٹھ ستر سال کے بعد وہ لما آیا جب پھر آن ڈوبا ایسے تھوڑا ہو جاتا اندر رب کا سنتون تمہارے رب کے یہاں ہزار سال ایک دن کا ہوتا ہے ہزار سال گزر جائے اس کا ایک دن ہوتا ہے قوموں کا عروج و پتا مار کے کام کرنا پڑتا راتوں رات نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی سٹریٹیجی بنائے اپنے یہاں بسم اللہ کریں یورپ نے ایک دم سے نہیں عروج حاصل کر لیا ہم سے لے کے گیا ہے وہ نور جسے سلگایا اس نے اور آج اس کے جہاں تو روشنی روشنی ہے اس کی وہ جو فیزیکل سائنسز کا نالج ہمارے حافظ صاحب کو بھی وہیں جانا پڑتا ہے اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے دوسروں کو بھی وہیں جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اسباب کو استعمال کرنا پڑے گا تب جا کے بات بنے گیلو ہوم یو آصب ہوں اللہ کم تمہارے ہاتھ ولید ابن مغیرہ وہ بڑا پرسنالٹی والا آدمی تھا بڑا متکبر آدمی تھا تو جس آدمی کو ناک کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے میری ناک نیچی نہ ہو جائے ناک کو اونچا رہنا چاہیے لمبا رہنا چاہیے ناک نہ کٹ جائے چھوٹی نہ ہو جائے وہ ناک کٹنے کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوا مجھے بلال کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا غلام ہے آپ کو پتا نا کہ ان لوگوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ مولوی بھی سننا تو ہلٹن میں سننا ہے ناچنے والی کو بھی دیکھنا ہے تو ہلٹن میں دیکھنا ہے, ایک ہوتا ہے. اسے نیچے نہیں اترتے اللہ نے فرمایا سانا سے مہو آل الخرت اس کی ناک کو اللہ نے خرطوم خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو فرمایا بڑی لمبی ناک ہے اس کی میں نے تو ناک بنائی تھی اب اس نے ہاتھی کی سونڈ بنا لی ہے سانا سے مہو ہم اس پہ نشان لگا دیا ہم اور غزوہ بدر میں ٹھیک اس کی ناک پر تلوار پڑی ہے اور اس کے مناخیر کو کاٹتی ہوئی اندر گئی نشان اللہ نے پہلے لگا دیا تھا، لیکن تلوار ماری کس نے اتبا کی گردن بلال سے کٹوائی ہے ابو جہل کی گردن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے کٹوائی ہے اور کیا کہا ہے؟ فرمایا فلم تخت الحم و تلا یہ تم نے نہیں مارا میاں مارا ہم نے تمہیں تو ہم نے استعمال کیا ہے تم تو ہماری تلوار ہو تمہارے ذریعے قوموں کی تقدیر بنتی اور بگڑتی ہے مکے والوں کا سورج تمہارے ہاتھوں کو ہوا ہے لہٰذا اقبال نے ایک بات کہی ہے تو روبائی ہے اس اقبال کہتا ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں بس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے تیرے ذریعے قوموں کو عروج و زوال ملنا تھا تو خود ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے کہتا ہے تقدیر ایسی تیرے ہاتھوں قوموں کی عزت اور ذلت کے فیصلے ہونے تھے تو مفلوج ہو کے رہ گیا ہے تو خود تقدیر کیوں نہیں بنتا تو اسباب کا استعمال وسائل کا استعمال اب بھی ہمارے لوگ جو بھی جاتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں بڑا پتا مار کے وہ لوگ کام کرتے ہیں بہترین ذہن ہے ہمارے لیکن مصیبت یہ ہے کہ پھر جب وہاں جاتا ہے بچہ تو وہ بات باقی نہیں رہتی ہمارے یہاں اگر کوئی سیکھ کے آ بھی جائے تو اسے کام نہیں لیا جاتا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. وہاں اسے کام لیا جاتا ہے صلاحیت بڑھتی رہتی ہے ہمارے یہاں وہ ذرائع نہیں ہیں اور ہم پیدا بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک ہم وسائل جدید ترین وسائل کو ٹیکنالوجی کو عبادت سمجھ کے حاصل نہیں کریں گے دینی فریضہ سمجھ کے حاصل نہیں کریں گے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا نیزوں سے کھیلنا مجھے تمہارے نفل پڑنے سے زیادہ عظیم جس چیز کی کمی ہے توجہ اس پر زیادہ دینی چاہیے ماشاءاللہ اللہ ہمارے گلی گلی مدد سے گلی گلی مسجدیں ہمارے ایک وفاق میں پچاس ہزار حافظ ایک سال میں فارغ ہوتا ہے جدید تعلیم مسلمان ڈاکٹر بہترین مسلمان بھی بہترین ڈاکٹر بہترین سائنسدان بھی بہترین مسلمان بھی. اپنے یہاں ارینج کیے جائیں کالجز یونیورسٹیاں بنائے جائیں ادارے سائنسی بنائے جائیں سائنسی تحقیق کے ادارے بنائے جائیں تب جا کے یہ ممکن ہے کہ یہ مہاجرین کی تعداد کم ہو ورنہ جو جو حادیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو, تو ماشاء اللہ ساتھ سا مہاجرین کی بھی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ وہ اقبال کی ایک روبائی ہے کبھی آئے وہ فلام ملک کے نام پر ہو یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں ان میں کنٹینیوٹی کوئی نہیں ہے یہ کسی زنجیر میں پروئے ہوئے نہیں ہے ہار تبھی بنتا جب اس کے اندر ایک دھاگا ہو تصبی تبھی بنتی ہے جب اس میں دھاگا ہو ورنہ صرف من کے ہیں کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردوں تھا وہ کیا کہاں تھی کہ جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا اور وہ جو گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراج پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا پھینک دیا ہمیں آسمان نے نہیں اب کہیں پاؤں لگتے نہیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہمارے یہاں سے خام مال خریدتے اپنی شرائط پر بیچتے اور وہ غلامی بھی ساتھ ہمارا مقدر بن جاتے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے جو وسائل پیدا کیے ان کو استعمال کریں توکن اللہ پر کر اسباب پر توقع نہیں کرنا ہے فاطبہ اصح پھر وہاں پہنچا سم اصبہ اصحبابا پھر فلاں جگہ پہنچا سم اصبہ اصحبابا پھر اس نے وسائل کو استعمال کیا فلاں جگہ پہنچا ظلم اسباب کو استعمال کیا نری دعاؤں سے کام نہیں ہوگا میں نے پہلے مثال دے دیا آپ شادی کیے بغیر آپ مکہ میں بیت اللہ کے اندر چلے جائیں دروازے سے لپٹ جائیں ہجر اسپت کے سامنے کھڑے ہو جائیں چوم چوم کے روئیں رونے کا اثر کوئی نہیں کل تقاضے پورے کرو تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس نالج کی اہمیت کو سمجھیں مسلمان اس کو سمجھیں یہود سمجھے یہود دینی فریضہ سمجھ کے یہ کام کرتے ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو اس پہ تو ہم فخر کرتے ہیں میرے اتنے بچے حافظ ہو گئے لیکن اس حفظ کا فائدہ مجھے ہوگا آخرت میں ہوگا اسلام کو فائدہ نہیں ہے اسلام کے غلبے کے لیے خالد اپنے ولید رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سورت یاد ہے کل ہر نماز میں یہی پڑھاتے ہیں لیکن خالد زمین فتح کرتا چلا جاتا ہے عمر پیچھے قرآن نافذ کرتا چلا جاتا ہے, ہے نا کمبینیشن تو اس قرآن کا مجھے فائدہ ایک حافظ دس آدمی کو جنت میں لے جائے گا لیکن اس زمین پر ہمیں جوتے ہی پڑھتے رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی ہو دل میں ایمان ہو ذہن میں قرآن ہو. بسم اللہ. پیدا کر حافظ بھی پیدا کرتے رہیں ساتھ ساتھ سائنسدان بھی پیدا کریں بڑی بڑی کتابیں تصنیف کرنے والے علماء ماں میزائل بنانے والے سائنسدان پیدا کریں آپ وہ عزت جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسرا دے دے ادھار پٹے پہ دے دے لیز پہ دے دے نہیں ملتی یہ کمانی پڑتی اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے الحکمت الدالت المومن نالج وزڈم مومن کی کھوئی ہوئی ہے کہاں سے ملتی ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا کھوئی چیز ہے آپ کی گھڑی کھو جائے وہ کالے آدمی کے پاس ہو چٹے کے پاس ہو لمبے کے پاس ہو چھوٹے کے پاس ہو پاکستانی کے پاس ہو ہندوستانی کے پاس ہو چائے والے کے پاس ہو کسی ڈاکٹر کے پاس ہو آپ کو تو یہ کہ میری گھڑی ہے بھائی دو مجھے میری چیز ہے کھوئی ہوئی ہے کس نے اٹھائی ہے یورپ اٹھا کے لے گیا واپس لا تو اس کے لیے ہمارے ایک ساتھی نے یہاں سے بچہ بھیجا جس, جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم ممالک کے اندر آپ ایک سارے ضروری نہیں کہ ایک ہی ملک کے اندر یہ ادارے ہوں ایک ملک کے اندر ایک ادارہ بنا دیں آپ دوسرے ملک کے اندر دوسرا ادارہ بنا دیں آپ آپ ففٹی کنٹریز ہیں ہر ہر ملک میں بھی اگر ہوں گے تو مسلمان جائے گا تو مسلمان ملک میں جائے گا نا ایمان تو محفوظ رہے گا نا آپ طے کر لیں کہ جی سائنسی تحقیق کے ادارے کہاں لگانے ہیں نیوکلیر تحقیقیں کہاں لگانے ہیں ذری تحقیق کہاں لگانے ہیں فلاں کے کہاں لگانے ہیں طے کر کے اس اسٹریٹجی کے مطابق آپ ان, ان ملکوں میں لگا لیں آپ ہم ایک ملت ہیں بچے کو چی کو سلوا کیا بھیجا انہوں نے بچہ واپس آیا کچھ چھ مہینے کے بعد کوئی چھٹی وغیرہ ہوئی تو آیا واپس میرے پاس لے کے اصر کی نماز کے بعد چند ساتھی بھی بیٹھے ہوئے شاید انہیں یاد ہو بچہ بالکل اس طرح ہوا ہوا چمڑی اس کے اوپر تھی گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی پتا چلا چھ مہینے بچہ انڈا فرائی کر کے کھاتا رہا ہلال چیز کھانے کو کوئی نہیں ملتی اب اس کو اس میں کس نے جھونکا ہے وہ کہتا ہے جی کچھ بھی ملتا ہے بسم اللہ کر کے کھا جاؤ بعض لوگ تو ہمارے تو جہاں بھی جاتے ہیں بہرحال اتنی بات ہے کہ اس معاملے میں بڑی احتیاط کروں لیکن یہاں کے لوگ جو بھی جاتے ہوں ہیں بسم اللہ تو وہاں پہ جاؤ گے تو ان کا ان کی ان کا کلچر بھی ساتھ لے کے آؤ آپ دیکھیں نا ایک ملک سے جب دوسرے ملک میں آدمی جاتا ہے تو وہاں کی بیماریاں ساتھ لے کے آتا ہے کہ اب جب آپ پی آئی اے سے واپس جاتے ہیں تو آپ کو ایک وہ دیتے ہیں کہ آپ کیا افریقہ گئے تھے اگر آپ افریقہ گئے غلطی کر دی آپ نے افریقہ جانے کی وہ پکڑ کے لائن میں ایک طرف کر لیں گے کہیں تو نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں کی یہ بیماری آپ کہیں جی نہیں بالکل میرے باپ کی بھی تو افریقہ نہیں گیا میں تو دبئی سے آ رہا ہوں مجھے شوگر ہو سکتی ہے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے نہ کل الحمدللہ یہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے ہیں تو بیماریاں ساتھ لے کے آتے ہیں وہاں کا کلچر ساتھ لے کے آتے ہیں وہاں رہ جو آتے ہیں پڑ گئی ہیں نہ نماز کی کوئی ٹائمنگ ہے نہ قبلے کا کوئی پتہ ہے ایک صاحب یورپ میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں سے گئے سال ہو گئے وہاں پہ قبلے کا پتا کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ قبلہ کس طرح نماز پڑنی کہنے لگے ویری سوری مجھے کوئی نہیں پتا ہے مسلمان تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ملے گھر میں آب و دانا تو یہ دام تک نہ پہنچے گھر میں دو اس کو نالج تو لینی ہے دہذا یہ چیزیں آپ کہیں گے مولوی صاحب پیچھے ہی پڑ گئے ہمارے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کالج تو نہیں بنا سکتے مسجد مسجد میں دے دیتے ہم چندہ اس میں بھی بڑی فیسلٹی ہے ایک اینٹ لگا دو جنت میں ایک مال بنا لو ہم یہ تو کر سکتے یہ کالج لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم غریب لوگ اتنے اتنے بڑے مدرسے بنا سکتے ہیں کہ جہاں ایک مہینے کا مطبخ کا خرچ جو ہے وہ دو دو تین تین لاکھ اکیس ممالک کے طلباء ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں ہم غریب رہتے ہوئے بھی مزدور ہوتے ہوئے بھی وہ ادارے بنا دیے کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے سے ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں وہ ان اداروں میں یو سے آتے ہیں اور بد بخشوں تم اربوں کھا گئے ہوج تم لیتے ہو ہم تو نہیں نہ لیتے قرض قرض وہ لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ٹی پہ سائن ہو رہا ہے کہاں جاتا ہے بناؤ ادارے عوام بنا سکتے حکومتیں نہیں بنا سکتے وہ ادارے ہمارے پاس اپنا بہترین اسٹاف موجود بہترین ڈاکٹر موجود ہیں ہمیں باہر سے ڈاکٹر بھی نہیں چاہیے ہمیں اپنے پاکستانی اور اتنے جذبے والے ہیں اپنے مسلمان بھائی مل جائیں گے آپ کو پلٹ کے آتے ہیں وہ, وہ سیکریفائی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ زیادہ تنہا چھوڑ دیتے ہم دس ہزار ڈالر نہیں لیں گے ہم دس ہزار پاکستانی لے لیں گے تو کوئی ادارہ تو. تو یہ حکومت کا کام ہمارا کام تو نہیں ہے جی ہم تو ہمارا کام مسجد بنانا تھا مدرسے بنانا تھا وہ تو ہم بنا رہے ہیں لیکن بہرحال ہمارا کام یہ ہے ایک تو یہ بات کہ جو بچہ میڈیکل پڑھ رہا ہے ہم اس کو ڈسہارٹ نہ کریں کہ جی کاش کے یہ بچہ حافظ ہو جاتا ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ایک حافظ صاحب جاتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں جی سنانا ہے کوئی مسجد خالی ہو باہر نوٹس لے کے لگانا پڑتا ہے بھائی کوئی مسجد خالی ہو تو بتانا بہت جی سارے ماشاءاللہ حافظ ہیں صحابہ صفا جو ہے وہ ماشاء اللہ حفظ کرتے تھے حادث ڈھیروں ہزاروں حادی ان سے مر لیکن خالد کو پکڑ کے حضور نے صحاب صفحہ کے ساتھ نہیں بٹھایا یہاں بیٹھو قرآن حفظ کرو پتا اس کے اندر دوسری صلاحیت ہے اس صلاحیت سے کام لیا اور فرمایا یہ اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار ہے جو اللہ نے اپنے دشمنوں پر کھینچ دی اور اسی لیے انہیں میدان جنگ میں گردن نہیں کٹی ان کی الگ بات ہے کہ حدیث کی روح سے جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو بستر پر بھی مرے تو پروردگار اسے شہادت کا اجر دے دیتا اس نے تو اپنی نیت میں کوئی کمی نہیں کی اللہ نے لکھی نہیں تھی لیکن میدان جنگ میں اس لیے گردن نہیں کٹی کہ اللہ کی تلوار ہے ٹوٹے گی نہیں ایسا نہ کہ دشمن کہ اللہ نے تانی تھی ہم نے توڑ دی کوئی دشمن یہ نہیں کہہ سکتا خالد اپنے بستر پر مرا حضور نے ایک ہاتھ سے بیچ لیا دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی جاؤ کسی نے اعتراض کیا اور کوئی صورت نہیں آتی ارنم نماز میں کل فرمایا بھائی یہی سن کے ایمان لایا تھا یہی مجھے یاد ہے ایک ہاتھ سے حضور نے بیگ لیا دوسرے میں تلوار پکڑا دیا موقع ہی کو نہیں داد کو وہ میدان جنگ کے نقشے بنائے جا رہے ہیں سوچا جا رہا ہے کہاں سے وار کرنا ہے کس طرح کرنا ہے تو یہ اسباب یہ وسائل جو بچہ جدید علم حاصل کرنا چاہتا اور مسلمان کے طور پر آپ دیکھیں اگر ایک بہترین ہمارا اکاؤنٹینٹ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی جگہ پہ کون ہوتا جگہ تو پور ہونی تھی نا وہ کیا وہاں کافر نہ ہوتا اگر مسلمان نہ ہوتا اس جگہ اس سالات کے اندر اگر کمپیوٹر سیکشن میں مسلمانوں کے پاس وہ نالج نہ ہوتا تو مسلمان وہاں نہ بیٹھا تو, تو کون بیٹھا ہو کافر نہ بیٹھا آپ کا مسلمان ڈاکٹر نہیں بنے گا تو کافر کے پاس بیوی لے کے جانی پڑی وہ جگہ کون پر کرے گا وہ زر مبادلہ کہاں جائے گا تو یہ بھی دینی فریضہ سمجھ کے اسی جذبے کے ساتھ نیکی کے شعور کے ساتھ کہ میں یہ دین کی خدمت کے لیے یہ علم حاصل کر رہا ہوں ہمارے کیپٹن شکیل صاحب تھے وہ فلائنگ بھی کروایا کرتے تھے دوسرے پائلٹ ایک شرٹ ہی لیتے تھے تین تین شرٹی وہ بندہ لیتا تھا یہیں پڑھتے اور ایک سپارہ پڑھ کے خزا میں لینڈ کیا کرتے تھے جہاز بھی اڑا رہا ہے حافظ قرآن سے قرآن بھی پڑھ رہا ہے ہمارے ایک دو ڈاکٹر ہیں حافظ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو کوئی قرآن اس سے نہیں روکتا کہ آپ جدید تعلیم مت حاصل وہ بھی حاصل کریں یہ بھی حاصل کریں اور اگر وہ صلاحیت نہیں ہے تو جس کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کے مطابق کام کرے اور اسی کے ذریعے سے دنیا میں عزت ملے گی کچھ حال آئے گا یہ ایک پروسس ہوتا ہے اس میں بیس سال تیس سال پچاس سال سو سال بھی لگ سکتے یہ راتوں رات کا معاملہ نہیں ہے لیکن ہمیں اپنا رستہ تو تبدیل کرنا ہوگا اگر ایک آدمی جا رہا ہے غلط روڈ پہ وہ الن کی طرف نکل رہا ہے اور جانا اس نے سعودیا ہے تو آپ اسے بتا دیں بنیاز کے پاس ٹوک کے بھائی صاحب یہ تو آلین کی طرف رستہ جاتا آپ امان چلے جائیں گے یہاں سے آپ داور کیٹ سے یا مفرق سے آپ رائٹ کو ٹرن کر لیں تو وہ آدمی رائٹ کو ٹرن کر رہے ہو کہ ابھی سعودیا نہیں آیا ابھی سعودیا نہیں آیا بھائی سعودیا اپنی جگہ پہ موجود ہے سعودیا آ جائے گا تم چلتے رہو وہ جو درمیان میں پینڈا ہے تم سیدھے رستے پہ پڑ گئے ہو تو پہنچ جاؤ گے رستہ تو سیدھا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ایک پالیسی بنا کے چلنا چاہیے ہمیں اور یہ جو بچے جدید علم حاصل کر رہے ہیں جو اساتذہ جو کیمسٹری پڑھاتا ہے وہ استاد بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارا کوئی کاری جو بچوں کو حفظ کروا رہا وہ بھی اتنا ہی اہم ہے گاڑی چلانی ہے تو پیٹرول ڈالنا پڑے گا کوئی آدمی اگر سورتیں پوک پوک پیٹرول واری ٹینکی کے اندر پھونکتا رہے پل آئی القاف مات گاڑی چلے گی نہیں اس گاڑی کے لیے اللہ تعالی کے دوسری سونت دوسرا طریقہ ہے دوسری مخلوق پیدا کی ہے اللہ نے اس کے لیے وہ ڈالو گے تو گاڑی چلے گی اسی طریقے سے کوئی صاحب تجویز بھی جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن وہ گاڑی نہیں چلانا جانتے ہیں. میں دو تین سال ہو گئے دھکے کھا رہا ہوں مجھے وہ لائسنس ہی نہیں دے رہے ہم سے میں کاری ہوں آپ مجھے تلاوت سن لیں مجھے لائسنس دے دیں گے وہ اس کا ان کی گاڑی کے لائسنس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس وقت جو چیز ان کے پاس ہے جو میں چلانا چاہتا ہوں اس میں اپنی Skill, ثابت کرو بھائی ہم تمہیں کو امام رکھنے لگے ہاں امام رکھنا ہے تو پھر تو تمہاری خلاف سنیں گے ہم ہم نے گاڑی چلوانی ہے گاڑی چلانے میں سابت کرو کہ تم مائر ہو میاں دنیا پہ قبضہ کرنا ہے دنیا کی گاڑی چلانی ہے تو ثابت کرو کہ دنیا کو تم کیپچر کر سکتے جیسا انہوں نے کیا ہے اور بڑی سیاست کے ساتھ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس چمڑی کے ساتھ ان لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے یہ ریٹیلٹ کرتے ہیں انہوں نے وہ چمڑی ہٹا لی کالا انگریز ہم پر مسلط کر دیا جس کا نام ہمارے ہی جیسا ہوتا ہے رنگ بھی ہمارا صوبے بھی ہمارے میں سے ہوتا ہے اندر بندہ ان کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے یہ پالیسی اختیار انہی میں سے ہوگا تو گولیاں بھی مارے گا تو مرے گا تو رحمت اللہ علیہ ہوگا اور اگر ہمارے میں سے کوئی اور گولیاں ماری تو یہاں ٹھیک ٹھاک ایجوٹیشن چل پڑے گی؟ ایک غازی علم دین شہید انہوں نے مارا ہے تو ماشاء اللہ آج کتنا ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں روز کتنے غازی علم دین شہید پولیس مقابلے میں مار دیتے ہیں لیکن چونکہ مسلمان مارتا ہے دادا کوئی پرواہ نہیں پالیسی کے تحت انہوں نے کیا ہے ہم آزاد ہیں تو اس کے لیے ہمارا پچھلا موضوع بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے قرآن حکیم نے بار بار یہ کہا ہے دیکھو اسباب میں نے اسباب پیدا کیے ہیں ان کو استعمال کرو یہ میری حکمت کا تقاضا تھا میں نے حکمت کے تحت یہ پیدا کی بوسا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسرائیلیات میں کہ ایک دفعہ انہیں بخار ہوا تو انہوں نے خبر کیا اللہ تعالیٰ اچھی کر دے گا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تین دن گزر گیا بڑا از ملال تین دن بخار رہے تو اللہ نے وی نازل کی اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اپنے صبر سے میری حکمت کو شکست نہیں دے میں نے بیماری پیدا کیا تو دوا بھی پیدا کیا دوا کا آرام آج ما انزل اللہ من دائن اللہ انزل اللہ دوا اللہ نے ہر بیماری کی دوا جو ہے وہ نازل کی ہے اور یہ قدرتی بات ہے کہ جہاں جس قسم کی بیماری ہوتی ہے وہیں اسی قسم کی دوا بھی اللہ نازل کر دیتا ہے. وہیں ارد گرد اس کا علاج ہوتا ہے اسی ملک کی اسی علاقے کی جڑی بوٹیوں میں اس کا علاج بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے جس قسم کے کافروں کی سائکی ہوتی ہے اس علاقے میں اسی قسم کے اللہ مسلمان بھی پیدا کر دیتا دیکھیے ہم یہیں سے ہیں نا لہٰذا جتنا بہترین طریقے سے ان ہندوؤں کو ہم فیس کر سکتے ہیں دنیا کے اور کوئی قوم فیس نہیں کر سکتے کیوں پیچھے جا کے ہم بھی تو وہی ہیں ابھی چند دن پہلے ہمارے وہ ساتھی ابھی مسجد میں داخل ہوئے چندر شیکھر ڈار صاحب چندر شیکھر ڈار محمد انیف ڈار پتا چلا ہم براہمن ہیں پیچھے سے انہوں نے کہا جی ادھر بھی رہتے ہو تو دین کے کام کرتے ادھر بھی ہوتے تو دین کے کام کرتے تو ڈار کو ڈار ہی روکے گا چندر شیکھر ڈار کو محمد علی ڈار ہی فیس کرے گا رشیا کے لیے اللہ نے والے پیدا کر دی وہ جیسے ہمارے یہاں وہ بچے گزرتے ہوئے یہ بھیڑ ہوتی ہے نا تربوڑی جس کو کہتے ہیں بعض علاقوں میں ڈیمو کہتے ہیں ہمارے یہاں تو جس کا ڈنگ مار جائے اس کو ڈیمو کہتے ہیں بچے جاتے ہوئے چڑھا جاتے ہیں اس کو وہ بالکل تیار بیٹھی ہوتی ہیں کی طرح ایسے کر کے جوئی میرے جیسا آپ جیسا کوئی انجان آدمی پاس سے گزرا انہوں نے ہاتھ ڈال دیا اس وقت ان بھیڑوں کے چھتے پر اور میرا پروردگار کافی ہے ان کے لیے انشاءاللہ وہ ان کی مدد کرے گا اور کر رہا ہے ان کی مدد وہ کر رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ویل آرمڈ آرمی توپے ان کے پاس ایک سیکنڈ کے اندر چھتیس میزائل فائر کیے جا رہے جہاز ہیں ہیلی کاپٹر ہیں ٹینک ہیں یہ دیکھے بغیر کیا آگے کوئی انسان ہوگا وہ اندر دن اس طرح ملیا میٹ کر رہے ہیں جیسے غیر ضروری عمارتوں کو ڈیمیج کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جگہ دوسری بنائی جائے کہتے ہیں چار سو مجاہد ایک لاکھ بیس ہزار آرمی چار سو مجاہد صرف رائفلیں ان کے پاس کس نے روکا ہوا ابن? یہ چار چار فٹ برف کون ڈال رہا ہے تو ان کی مدد ہو رہی ہے اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اور گولوں کی گرج کے اندر اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں کل پرسو کے اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان کی مدد اللہ تعالی کر رہا ہے لیکن مسئلہ ہمارا ہے ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن اللہ نے تو یہ سنت طے کی ہے اس امت کے لیے کہ کاتےلو ہوم یو آزب ہوم اللہ بے دی کم ان سے کتاب کرو پروردگار کافروں کو تمہارے ہاتھوں سزا دے تو اللہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ یہ نظام نہیں رہنا چاہیے دیکھیں نا جج صاحب فیصلہ تو کر سکتے عمل درامد تو نہیں نہ کروا سکتے عمل درامد کس نے کروانا ہوتا ہے تو نیچے ہے ورنہ تو وہ بے بس ہو گئے نا دیا, اس کو لٹکا دو اس کو قید کر دو کہتے نہیں قید کرتے تو جیسے آپ پکڑ کے گردن سے اسے اپنے گھر میں تو قید نہیں کریں گے کیا نظر آ رہا ہے آپ اللہ نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ دے دیا ہے جیسے اللہ نے بیت المقدس لکھ کے دے دیا تھا ادخلو الارض المقدسة اللہ تھی کا سب اللہ کو مل نے فیصلہ دے دیا رجسٹری ہو گئی لیکن قبضہ کس نے کرنا تھا علیہ اسلام کی قوم نے جا کے قبضہ لینا تھا ٹیک اوور تو انہوں نے کرنا تھا جب نہیں فزیکل تقاضے پورے کیے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں من اور سلوہ دے سکتا ہوں ارد نہیں دے سکتا تو. بٹھا کے کھلا دوں گا قید کر دیا میدان تین کے اندر یا تی ہوں نہ دے چالیس سال تک اس زمین کے اندر جلیل و خوار ہوتے رہے لیکن عرض نہیں دی من و سلوا دے دیا ہے عرض کے لیے فزیکل تقاضے پورے کرنے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لے کر آئے اصحاب کی بہترین ٹریننگ کی ہے لائنیں بنائی ہیں صفیں بنائی ان کی پہلی دفعہ عربوں میں صفیں بنی ہیں عرب صفیں بنا کر لڑنے کے انہیں تجربہ ہی نہیں صفیں بنائی تیر اندازوں سے کہا کہ دیکھو اس ڈگری پہ تیر پھینکنے نیزے والوں سے کہا کہ ضائع نہیں کرنا ہے جب اتنے فاصلے پر دشمن آ جائے تو لڑنا ہے کپڑے چونکہ ادھر بھی وہی تھے ادھر بھی وہی تھے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا شروع کر دیں اس وقت اپنی اپنی یونیفارم تو نہیں ہوتی تھی کوڈ مقرر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ کوڈ تھا احد احد وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ پتھر کے نیچے کہا کرتے تھے نا جب پتھر ان کے سینے پہ رکھ کے اوپر کھڑا ہو کے اتبا کہ ہمارے معبودوں کی تعریف کرو تو وہ کہتے تھے احد ان احد حض وہی حضور نے کوٹ بکر کر دے کہ مسلمان لڑتے ہوئے احد انہد کہتے رہے تاکہ پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کر دے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر سر رکھا ہے اپنے رب کے سامنے اللہ اپنے وعدے کو پورا کراج اصحبا اگر یہ گروہ مٹ گیا لنچ پروردگار تیری پھر بندگی نہیں کی جائے آج میری مدر کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا دی. اللہ آج اپنے اس وعدے کو پورا کر دے اسباب پورے کیے پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے سر رکھا ہے یہ نمبر ملانے سے پہلے دو چار چار تین چار یہ نمبر ملانے سے پہلے اسباب تو پورے کرو نا نمبر تو مل رہا ہے نمازے تو ہم پڑھ رہے ہیں ماشاء وہ تقاضے جو ہے جدید نالج وَانْزَلْنَا الْحَدِید ہم لوہا نازل کیا استعمال میں لاؤ جدیدرین اعجدو لہم مستطاعتم من قوتنا من رباط الخیل ترہبون بھی عدو واللہ وعدو اکم اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو آیتیں پڑھ کے نہیں درا سکتے تم لوگوں کو حافظ بنا کے نہیں درا سکتے کس سے ڈر سکتے ہو تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو وہ جو کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے مک تو یہ مکے سے ڈرنے والی مخلوق رب سے ڈرنے والی نہیں ہے. فرمایا شبد و راہ من اللہ اے مسلمانوں یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے تمہارا روب ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے لہذا اللہ ہمارے ذریعے قوموں کو ڈراتا ہے سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں ایک ایسی قوم لے کے آ رہا ہوں کیا بات اللہ بہ قومی اللہ ہماری تعریفیں کر کر کے کہتا ہے لوگوں سے لے کے آئیں گے ایسی قوم اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تھی ہی جا کے لڑ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں شمشیر کی طرح دینا ہوگا اللہ قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے ہمارے ذریعے کرے اس کو ریموو کر دے اس کو لا کے رکھ اس کے لیے تیاری وہ تمام تر وسائل جو ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے جو حاصل کیے ہوئے ہیں وہ بھی چند لاکھ ڈالر کے عوض یا وہ حضرت مولانا ویلکلنٹن صاحب کہ استقبال کے لیے وہ بھی سائن کر دیں آپ دیکھیے دنیا میں پانچ قومیں تسلیم شدہ ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہمیں وہ ایٹمی طاقت تسلیم نہیں کرتی ہم نے کر دیے دھماکے لیکن ہمیں تسلیم نہیں کیا گیا ٹیکنیکلی ہمارے پاس کچھ نہیں اب اگر آپ سائن کریں گے تو زیرو کی حیثیت سے کریں گے کہ وی ہیو نتھنگ اور سائن کرنے کے بعد آپ کی جیبوں کی تلاشی لے کے پیجاموں کی تلاشی لے کے وہ سب کچھ نکال کے لے جائیں گے اس لیے کہ آپ نے سائن کیے کہ یو ہیو نتھنگ یا تو پہلے اپنا ایڈمنٹ سٹیٹس تسلیم کروا پھر سائن کرو جو ہے وہ تو بچ جائے گا نا یہ دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں جی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں چھ مہینے کے بعد ہاں پہلے ہمارے ساتھ نکاح کر لو پھر تم کھلا بھی حاصل کر سکتی ہو اور جس نے دبکا دے کے نکاح کر لیا وہ تمہیں کھلا لینے دے گا فکر مت کرو اور ان سے کروائیں گے اس لیے کہ اس وقت یہ جی جڈیشری سے بھی اوپر چلے گئے یہ ان کا کہا ہوا آئین ہے جب ان کے تمام تر اقدامات کو تحفظ آپ دے دیں گے تو ان کے ان سائنوں کا بھی تحفظ دے دیں گے دو پروسیس ہوتے ہیں سائن کرنا اور اس کی اسینشن آپ کی اسمبلیز کو پاس کرے پارلیمنٹ آپ کو پاس کرے امریکہ نے سائن کر دیے سینٹ نے اس کو رد کر دیا ہے ہمارے یہاں اللہ کے بندوں ایک تیر میں دوشکار یعنی جب پارلیمنٹ بحال ہوگی تو ساتھ یہ سائن بھی آٹومیٹک چلے جائیں گے پارلیمنٹ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس کو پاس کرنے ان کا کہا ہوا فرمایا ہوا مستند ہے اللہ کہتا ہے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو ہم نے کسی سے ادھار نہیں مانگا اپنے بل بوتے پہ حاصل کیا ہے یا انہوں نے ہمیں جو دیا وہ واپس لے لیں اب سولہ کے پیسے بھی لے کے ہمیں واپس کس طرح کیے جو ان کی چیز تھی انہوں نے نہیں دی یہ ان کی چیز نہیں ہے کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قوت جو اللہ نے اسلام کے ہاتھ میں دی ہے اور لوگوں نے جاگوں راتوں کو جاگ جا کے حاصل کی ہے اس کو صرف چند لاکھ ڈالر کی وجہ یا کسی کی خوشنودی کے وز اس کو سائن کر دے یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں نہیں ہو سکتا اور ہوگا تو پھر پتا نہیں کیا ہو تو جو حاصل ہو چکی ہے ہم تو اس کو بھی گنوانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اس طاقت کی حفاظت کرے دل اس کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر برے شخص کو دوسرے کے ذریعے ہٹا دیتا ہے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ مالک الکل ملک منتشا و تن کاشا و تو عز من و منتشا تو دل اے اللہ اس کی حفاظت فرما واخر